الحمد رب بلعالمین وسلات والسلام على سید المبیائی ولسلین قال و تعالى قاف القرآن المجید المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحیم تِلْكَ کر رسول فد البادم علاباد من ہم كَلَّمَ اللَّهُ اللہ و رََ صَدَقَ دراجات صدق اللّہ مولان رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ نبی الکریم الرعف نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وضئن اخلاق بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالیٰ و تبار کا فیشان حبیب ہی مخبرم وامر ان اللہ و ملا یا منو صلی علی وسلم و تسلیمہ السلۃ و السلام علیکہ اسحابقیا محبوب اللہۃ والسلام علیک الرّحم والا علی یا رسول الملاحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر بچ ہے کل منیر ویر ومل لا یم کے نسنا و کو ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذاتِ بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک کے ششحات بھی اللہ جللہ اعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ام رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب و مم فخر ارب و اجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخاں نیر ر تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلبائے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل باعس تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت راز تار ما اوہا شاہ ما تغا صاحب علم نشرا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 حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وَََََََََََہ وسلم کی عظمت و رفعت کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالى میری زبان پہ کليمت الحي فرما تیسرے پارے سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتا ہے تل کر رسولو فد اللہ بادہ <تصفيق> یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی منهم من ہم ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا و رفا آباد دراجات اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرا تے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ارش تو بھی لنگ پار گیا جہاں تک حضور کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے میں کیا کوئی بھی اس پہ قادر نہیں ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعوی کرے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حضور کے خانوں میں حضور کے خانوں میں اپنا نام لکھوا لوں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مد و ستائش اور تعظیم و توقیر کا بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے اور اگر یہ وظیفہ اور یہ کام رہ گیا تو سمجھ لو دین گر گیا جس دین میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے وہ دین دین ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا اقبال کے بقول عہد ماں ما, ما را ز ماں بے گانا کرت آز جمال مصطفیٰ بے گانہ کرت ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے دور کر دیا اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا امت حضور کی دہلیز پہ رہے تو سر بلتی ہے علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نچوڑ دیا کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے تو یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کو امت کے ہر اس شخص نے ادا کیا جس کو دین کی سمجھ ہے حضور علیہ السلام کی مد و ستائش حضور کی تعریف و توصیف گو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی ان ہو کہتے ہیں ما ان مدہ تو محمدم بے مقالتی لیکن مدہ تو مقالتی بے محمدی لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی مدہ نہیں کرتا بلکہ جب حضور کا نام لیتا ہوں میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہوں میرے شعروں میں مٹھاس آ جاتی ہے میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا حضرت امر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے ایک طویل روایت مروی ہے جس کے اندر وہ اپنا قصہ اور حضور کے ساتھ بابستگی کی کہانی سناتے ہیں اس کے دو لفظ سنیے وہ فرماتے ہیں لو سوئل تو ان آصف ما اتق آفمات اگر تم مجھے پوچھو نہ کہ حضور کے وصف بیان کرو تو میں کہوں گا میرے میں طاقت ہی نہیں ہے میرے میں ہمت ہی نہیں ہے اسی کی ظہوری نالے سڈا کی بیان ہے سفتان داتحاں قرآن ہے سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے میں اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا شخص نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حضور نے ایک دن فرمایا یا ابا رب ربی دو ٹوک فرما دیا ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر کتاب کا نام ہے ان نبراس یہ علامہ سعد الدین تف تعزانی علیہ رحمہ کی مصنفہ شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے جو علامہ عبد العزیز فرحاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کی ہے شرح قائد نصفیہ ہمارے درس نظامی میں داخل ہے اور اتنی دیر تک عالم عالم نہیں بنتا جب تک شرح عقائد نہیں پڑھ لیتا اہل تشیح کے علاوہ جتنے بھی مکاتی بے فکر ہیں وہ شرح عقائد نصفیہ کو سبکن پڑھتے شرح عقائد کی تشریح ہے نبراس اس میں لکھا ہے حضرت ابو الحسن رفائی کا کال کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پر پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص روحانی طور پہ پرواز کر سکتا ہے بہت اوپر جا سکتا ہے امت میں اس میں اختلاف نہیں ہے تو کہتے میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتیٰ فلفادیات یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا ایک عرش آیا دوسرا تیسرا عرش آیا حتیٰ کہ میں سات لاکھ عرش عبور کر گیا عرش ایک نہیں ہے ارش کئی ہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ اپنی کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ارش پہ ڈالتا ہے تجلیات الہیہ عرش سے چھن کے پھر دنیا پہ آتی ہیں اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھے تو کسے ہوش رہے تو ارش عالم برزخ ہے اور عرش ایک نہیں ہے ارش کئی ہیں تو حضرت ابو السر رفائی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پر پرواز کی حتا سات تو فی الفوقانیات یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا سات لاکھ عرش عبور کیے پھر آواز آئی ابو الحسر فائی کدھر آ رہے تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرت مال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیر ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں ہاں کہاں میرے دل کی یہ خلطیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گما ہوا تم رہے ہو کشاں کشاں کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں کہ میں کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے کہتے جب میں نے یہ کہا تو آواز آئی ارجے لا وصول علاقہ ابو رسنائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تم کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا مولوی کا تو دمار آب ہو گیا کہ ترازو گاڑی بیٹھ گیا اور اس کو توڑ رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا جو و خرد فہم و ادراک کے زاویوں سے بڑا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غل اولابے کمل کون ہے جو اس محبوب کی کنا تک پہنچے کہا اے رجے! لا وصول اللہ کا واپس پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تمہارا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر حضرت باجیت گستامی کی سنیے کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق آیا کہ میں حضور کی عظمتوں کو تو دیکھوں تو مارفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا یہ کون کیا ہے حضرت بستانی بستانمی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں تصوف کے دس بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بازید بستانی شکر و صاحب کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بن موین نے حضرت باعزید بستامی کو خط لکھا اور جو لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بسیغہ غیب کہا کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرا لیا ایک گھونٹ پیا اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آ رہی اپنی حالت لکھی تو حضرت با نے جو جواب لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بسیغہ غیب کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے یہ ہیں بائز بستی علیہ رحم تیفور سے سفر کرتے ہوئے بستام سے سفر کرتے ہوئے بارہ سال میں مکاتل مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر نہیں ہے لیکن اتنی دیر اس لیے لگی کہ ہر قدم پہ دو رکت پڑتے تھے بارہ سال میں جب پہنچے اور پہلی نظر کا اللہ پہ پڑی تو حضرت گستانی نے نگاہیں جھکا لی بری دین نے کہا شوق وارفتگی کے عالم میں کہاں سے چلے اب اللہ کا گھر سامنے ہے جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں تو حضرت بائیزید کہنے لگے اتنی دور پتھر دیکھنے تو نہیں آیا اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تھے تو بستان میں تھوڑے تھے تو حضرت استامی نے پھر جب دوسری نظر اٹھائی کعبہ بھی دیکھا کعبہ والا بھی دیکھا لیکن حضرت بستانی نے پھر سر جکا لیا مریدوں نے کہا حضور اب کیا مسئلہ ہے کہا جب وہ نظر آتا ہے تو یہ درمیان میں پتھر ہیں تو جب تیسری نظر اٹھائی جدر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے یہ دے بستانی کی کہانی سنا رہا ہوں اقبال بھی خراج پیش کرتا ہے کامل تقلید فرد اجتنا بز خوردنے خربوزہ کر ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا زائیت نے کہ سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ملتی حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا ہے توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو کاٹ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو اس ڈر سے کہ کہیں سنت رسول کی مخالفت لازم نہ آ جائے ساری زندگی خربوزہ ہی نکھایا کبال کہتا ہے لوگوں جانتے ہو بایزید کو یہ مرتبہ اور یہ شان و شوکت کیسے ملی کہ وہ سلطان العارفین بنے کہا بستام از تقلید کام لے بستان خربوزہ کر وہ حضور کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا جس نے بایزید کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا یہ ہے مرتبہ حضرت بازیت بستانی کا اللہ ان کے مناقب بہت سارے ہیں حضرت بازیت کی یہ روحانی پرواز ہے کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت دیکھوں تو مارفت کے سمندر میں غوتا لگایا جہاں میری حد ہو رہی تھی جہاں میری منتہائی پرواز تھی جہاں میں ختم ہو رہا تھا جہاں میری بناس تھی اور آکا کریم کی بھی لام میم تھی جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ بھی شروع ہو رہے تھے فائزہ بینی و, بینہا الف و حجاب من نور میرے نقطہ انجام اور ادھر نقطۂ آغاز کے درمیان ایک ہزار نور کا پردہ آ گیا لو دنو تو خط لہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راک ہو جاتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا اللہ اکبر یہ ہیں حضرت بازید بستانی تو کون حضور کی عظمت کو بیان کرے حضرت اللہ رحم فرماتے, ہیں، فرماتے نصارا مدن فرمایا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا انہیں خدا کہہ دیا ابن اللہ کہہ دیا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا بس وہ نہ کہنا کہا حضور کی شان میں پھر جو کہہ سکتا ہے کہہ دے اور تو جو کہے گا حضور اس سے بھی اونچے حضرت شاہ ولی اللہ محدس رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادے کی آخری حالت عجز ہے جو حضور کی مدا کرتا ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہے عجز وہ كہتا میری بس میں نہیں پہنچ سکتا آپ جانتے ہیں غالب وہ حسن کا نقشہ کھینچنے میں ماہر ہے بلکہ اللہ نے اس کو جو تغزل میں ملکہ دیا ہے وہ کم ہی کسی کو حصہ ملا اور اسے اپنے بیانوں اپنی گفتگو اپنی شاعری پہ ناز بھی تھا خود کہتا ہے ذکر اس پری بش کا پھر بیان اپنا تھا بن گیا رقیب آخر جو راز اپنا تھا آگ ہی دام شنی جس قدر چاہے بچا مدع ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے چاہتے ہو خوب رو کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے بات کرنے کا ڈھب بھی ہے اسلوب بھی ہے شاعری کا جمال بھی ہے تغزل کا حسن بھی ہے لیکن جب کہا گیا نا لکھ حضور کی سنا تو قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب صنائے خواجہ بزداں گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہا غالب میں کیسے لکھوں جب جانتا نہیں تو لکھوں کیسے جو خدا جانتا ہے محبوب کی مدا بھی وہی کر سکتا تو یہاں مادہ کی مدا کرنے والے کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری بس لا یوم کا ماکان حق کو ہو بادز خدا بزرگ تو قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا اللہ اکبر تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ادراک کر سکے ابن حاج علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضور جس شہر میں رہتے تھے شہر مدینہ کہتے ہیں شہر مدینہ کی عظمتوں کی حد نہیں ہے یار جن جگہوں پہ اور جن خاک کے ذروں پہ حضور کے قدم لگے تو اس کی مدہ اس شہر کی بیان نہیں ہو سکتی پھر محمد عربی کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور کی مدہ کروں وہ کیوں اس لیے کہ جو حضور کی مدہ کرے حضور کی تعریف کرے عظمتوں کو بیان کرے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور یہ سعادت مندی ہے. اور حضوروں سے نوازتے ہیں یہ شفع جو پانے کے لیے ہر مادہ بے تاب ہوتا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ان میں ایک کاب بن زہر بھی تھا تو کاب بن زہر اسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کاب بن زہر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے حضور فرمایا قاب تو آج ہو گیا ہے جا معاف کر دیا تو آج ہو گیا جا میں نے معاف تو جو کاب تھا اب حضرت کاب بنا عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی ہجب کہا کرتا تھا اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑنا چاہتا ہوں حضور فرمایا کاب ذرا ٹھہرو ممبر بچا لینے دو ممبر بچ گیا حضرت کا ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہیں اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سعاد اور جب اس شیر پہ پہنچے ان لنوری ان رسولہ نور بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں بہی ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے محنہ دن سیوف اللہ مسلو یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے اللہ اکبر شاید اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے حضرت زہر نے جب یہ شیر نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کا بن زہر پہ, پہ پھینک دی پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت کاب سے کہا دس ہزار درہم لے لو یہ چادر دے دو اس دور میں دس ہزار درہم کتنی قیمت بنتی ہے کہا یہ نہیں میں دے سکتا اور جب حضرت کاب بن زہیر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰوں نے بیس ہزار درہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا ایک اور صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی طویل عمر پائی ہے حضور کی شان میں لب کھولے اور شیر کہے اور کہتے گئے حتیٰ کہ دو سو شیر حضور کی شان میں کہے دو سو حضور کی شان میں کہے پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دی اب دعا کے لفظ سنی حضور نے کہا لا اللہ فا کا اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے آپ کی عمر ایک سو سال سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت نابگا جادی کو ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے کیونکہ حضور نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے مہر کو نہ توڑے حضرت حسان بن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مدہ کیا کرتے تھے حضور کی تعریف کیا کرتے تھے عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے اور آقا کریم ان کو دعا دیتے روح القدس ایلا روح القدس ان کی مدد فرما اللہ اکبر تو صاحبو یہ اعزاز ہے یہ ہماری تقریم ہے کہ ہم اس عادت مندی کو حاصل کریں اور آج اسی عنوان سے جو ہے ہم نے یہ بزم سجائی گو ممکن نہیں ہے لیکن سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے حضور کی عظمتوں پر مشتمل چار پانچ احادیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ اس کی طرف مبزول کرنا چاہوں گا حضور علیہ السلاۃ وسلام ہماری مدھ و ستائش کے اور ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں بلکہ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے جب زبان سے نام لو تو حضور کی مدہ ہو جاتے محمد کا معنی اللہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اچھا کافروں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو ساتھ برا بلا بھی کہتے ہو ایک کام کرو نا اہل لغت ہو یا تو لفظ محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ ایب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے اپنے طور پہ نام بدل کے مزم کہنا شروع کر دیا مزم کا معذ اللہ معنی بار بار مزمت کیا گیا کسی نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا مکی دور تھا مسلمان انتہائی کمزور تھے آ کے کہا حضور وہ مزمم کہہ, کہہ کہ گالیاں دے رہے ہیں تو حضور علیہسلاۃ وسلام نے فرمایا آپ نے دیکھا نا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح یش تمونا مزمن وہ آنا محمد کو گالیاں دے رہے ہیں میرے رب نے مجھے محمد بنایا <تصفح> وہ کسی مزم کو برا بھلا کہہ رہے لیکن میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا تو حضور کا نام ہی ایسا ہے اگر کوئی اور لفظ نہ بھی بولے نام ہی لے حضور کا اللہ اکبر حضور کا نام ہی لے تو یہ حضور کی مدح ہے اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدہ خود فرمائی اور اپنی عظمتوں کا بیان صحابہ کے سامنے رکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفا کنانہ میں مولد اسماعیل واصطفا قریشاً من کنانہ واصطفا من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم۔ اللہ نے ساری اولاد آدم سے کنانا کو منتخب فرمایا پھر کنانا سے اللہ تعالیٰ جانوں نے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنو و حاشم کا انتخاب کیا اور فرمایا اللہ نے بنو حاشم سے محمد کا انتخاب کیا میرا انتخاب کیا تو اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجوں کے اعتبار سے سب سے اونچے شخص کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انسدی اللہ تعالیٰ کالا کالا صلی اللہ علیہ وسلم آنا يوم روایت حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے حشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم زیادہ ہو فرمایا وہ میں ہوں ایک عدیش میں آتا ہے حضور نے فرمایا جنت میں کل ایک سو بیس ہیں جنت میں کل صفحے جو ہیں وہ ایک سو بیس ہیں اور فرمایا اسی صفح صرف میری امت کی ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کی امتیں صرف چالیس صفوں میں کھڑی ہوں گی اور فرمایا میرے اکیلے کی امت اسی صفوں میں کھڑی ہوگی یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو چاہے کچے بچے سے ہی کیوں نہ ہو تاکہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں گا تو فرمایا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے اول ہوں اور کثرت سے ہوں وہ آنا اول من یق رہ جنا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بھی میں ہی ہوں سب سے پہلے حضور جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے حضور کے پیچھے امت ہوگی آل حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دی ہے خدا نے دام محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حشر کے میدان میں حضور فرمایا میں نبیوں میں فخر کروں گا نبیوں میں افتخار ہوگا میرا تو معلوم ہوا جو میشر کا دن ہے یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے اعلی حضرت یہاں بولے فقط اتنا سبب ہے ان ایکدے بزم میشر کا فقط اتنا سبب ہے ان ایکدے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اس لیے میشر کا میدان سجایا جائے, جائے گا کہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پھلیرے کیسے لہرائے جا رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تی تو خمسن لم یو تنہا احد قبلی رفما مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی پہلی چیز نصر تو بےروب مسیرت شہر اللہ نے میری مدد روب سے کی ہے یعنی میں ایک مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں دشمن کے دل پر پہلے ہی روپ پیدا ہو جاتا ہوں ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں ہوئی دوسرا جو مسجد و تہورا اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے سلات فلی تو میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں مسلح بچھا کے پڑھ لے پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا عبادت کے لیے مابد میں ہی جانا پڑتا تھا گرجا گھر میں کلیسا میں ہی جانا پڑتا تھا لیکن اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا حضور کے قدم آئے پوری دھرتی پاک ہو گئے اب نماز کا وقت ہو گیا گھر میں ہے تو گھر پڑھ لو آپ دور ہیں مسجد بہت دور ہے نہیں پہنچ سکتے ڈیرے پہ ہیں آپ کھیتوں میں کم کر رہے ہیں وہیں مصلح بچھا کے نماز پڑھ لو جہاں بھی ہیں وہاں نماز پڑھ لو پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کے ساتھ اللہ نے مستد بنا دیا ہوا اور پاک کر دیا ہے میں دوسری یہ مجھے کو اللہ نے یہ شان دی اور تیسری وہ اہلت لی الغ غنائم ولا تو ہل قبل اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور میرے سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ اگر وہ جنگ کے اندر کافر کوئی سامان چھوڑ کے جائیں تو وہ بس چھوڑ گئے حلال نہیں تھا ان کے لیے وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے تھے لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس کو حلال رکھا گیا چوتھی چیز اللہ اکبر فرمایا چوتھی چیز اللہ نے مجھ کو شفاعت کا حق دیا میں شفات کروں گا قیامت کے دن حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا یا تو محبوب یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں آدھی کا حساب لے لیں گے یا پھر حق شفاعت لے لو حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا میں نے حق شفاعت لے لیا اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے کے شفاعت کیوں لیا ہے حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں اللہ اکبر وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو تو میں نے کہا یوں نہ پڑھو حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں ایڈوکیٹ کے معنی میں بلکہ ہمارے شفیع ہیں وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے وکیل کہتا ہے جج کو کہ صاحب میرے مکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لو حضور قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے شفات کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ مالک انہوں نے کیا کچھ نہیں کہیں گے مالک سب کچھ کیا ہے میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا جائے پھر حضور شفاعت کریں گے ساری امت کا کام بن جائے کہا اللہ نے مجھے شفات کا حق دیا اور پانچویں چیز وکان سے باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں کوئی شہر مدین کی طرف آیا کوئی قوم آد کی طرف آیا کوئی قوم سمود کی طرف آیا کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا نبی مخصوص قوموں مخصوص شہروں کی طرف مبوس ہوتے رہے لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو پوری کائنات کے لیے عام طور پہ عصمد و احمر کے لیے مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبوس کر کے بھیجا تو حضور کی امت کی عمومیت اور آکا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وسعت تو کہا یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی اللہ اکبر لوگوں سے امتیاز تو کیا نبیوں میں امتیاز ہے حضور کے آل حضرت بولے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں ولیوں سے نبی افضل ہیں نبیوں سے رسول افضل ہیں اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج دا ہے پھر مزید شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا سید ولد آدم یوم القیامہ کہا قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں ولا فخرا اور اس بات پر فخر نہیں کرتا بطور فخر نہیں کہہ رہا تحدیثت کے طور پہ کہہ رہا ہوں وبید لوا الحمد ولا فخرا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا و ماں نبی آدم و منصب اللہ تحوائی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے ولا فخرا لیکن میں فخر نہیں کرتا وانا اول من تن شک کو انہل اردو ولا فخرہ اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے قبر کو شادہ ہوگی اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں جلوہ فراز ہوں گا ولا فخرہ اور میں فخر نہیں کروں اچھا اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کو ملا علی کاری علیہ راما نے ریس کی تشریح میں لکھا حضور فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا تو ملا علی کاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں حضرت آدم ابو البشر انسانیت کا نقطۂ آغاز مسجود الملائک جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں فخر والی بات ہے کہ نہیں ایک زمانہ تھا مجھے ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی تو چہلم کا خط میں تو میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب کریں چونکہ سفر تین چار گھنٹے کا ہے میں نے معذرت چاہی مصروفیات بھی بہت ساری تھی تو اس نے اسرار کیا لیکن میں نہ مانا تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ رہ نہیں سکتے ضرور آئیں گے میں نے کہا بتائیے تو کہنے لگا کہ میرے والدہ کی تقریب ختم چہلم کے اندر بڑے نامور گا رہے ہیں اور ان میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی آ رہے ہیں جن کو دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا تو میں آرزو میں وہاں چلا گیا تو میں جا کے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے حالانکہ ختم تھا ماں کا اور ماں چلی جائے تو جہان اجڑ جاتا ہے لیکن خوشی سے اس کے زمین پر پاؤں ہی لگ رہے تھے کہ آلہ فوجی اور سول حکام میرے گھر میں ہیں اور ایک عالی نصب سائنسدان جس پہ ناز ہے وطن کو وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے تو وہ اس بات پہ کرتا تھا اور میں بھی جب گفتگو کرتا تھا تو میں بھی ناز کرتا تھا یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنسدان آئے اس کا تو قدر جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور تو فخر کرے تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نہ کھڑے ہوں وہ فخرو نہ کرے لیکن بلا فخر میں فخر نہیں کرتا ملا کاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں بات تو فخر والی ہے نا بلا فخر میں فخر نہیں کرتا حضرت ابراہیم اللہ کا جلیل القدر نبی جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں ہنس کے بات کرنے والا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کڑا ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں سرے تور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلی ہاتھ میں عصا ہے سر پہ اماما ہے فرعون کا دربار ہے اللہ کا نبی کھڑا ہو کے تبلی فرمارا حضرت موسا جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا اند اللہ آتان الکتاب و جالانی نبی حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے ماں خوباں شہنشاہ حسینہ جس کے چراغے حسن سے پورا مسر چمک اٹھا جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے کابل خراب میں نہیں کرتا ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو جو بلا علی نے جواب دیا اللہ اکبر آپ مجھے پتہ بڑی دور دور سے آئے ہیں اور چند لمحے قبل بارش بھی برسی ہے اور آپ چھوڑ کے آئے ہیں لیکن سب کچھ بھول جائے گا اس ایک بات پر اور آپ کا دل میرے سے پہلے بڑا پیار کرتا ہے اور بھی پیار کرے گا اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سن کے ٹھنڈ پڑے حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور ٹھنڈ نہ پڑے روح رقص کرتی ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے اللہ اکبر علی کاری فرماتے ہیں کہ یار بات تو فخر والی ہے نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ماہ خوباں شہنشاہِ شاہ حسینہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑا حضرت ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے حضرت نور علیہ السلام آدم سانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں کہا بلا فخر میں نہیں کرتا کہا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا کہا میں فخر کیوں کروں یہ فخر کریں انہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے اس شعر کو سمجھ لیں اور لطف لیں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغل اولا بے کبا کا میں فخر کیوں کروں فخر تو یہ کرے جنہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا یار جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ ملا وہ نبی ہو کے فخر کرے تو پھر میں اور آپ فخر کیوں نہ کریں میری خوش قسمتی میں تیرا امت میری خوش قسمتی میں تیرا نبیوں نے آرزو کی بارہ نبیوں نے تمنا کیا کہ حضور کی امت سے ہو جاؤں ہم نے کوئی تمنا کی کوئی آرزو کی کوئی منت مانی کوئی راستہ دیکھا کوئی انتظار کیا آنکھیں پتھرائیں کیا ہوا سوئے تھے مقدر جاگے مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے گھر والے اور انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی مبارک کو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا سبحان <تصفح> یہ میرا احساس یہ آپ کا احساس مضمون ابھی اور بھی ہے لیکن ندانم قدامی سخن گوئے مت کہ والا تری چے من گوئے مت چے وصفت کو ند سادیے نا تمام شیخ سادی کہتے ہیں چے وصفت کو ند سادیے نا تمام کہتے ہیں نا تمام سادی کیا اپ کا وصف بیان کرے پھر کہتے ہیں ع سلات نبی وسلام بس اتنی بات ہے آکا آپ پر سلاد بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو بس یہی بات ختم ہوتی ہے علئی کا سلاد ہے نبی وسلام چسپت کو نند کیسی حد کر دی شیخ سعدی چ نند ساد اللہ اکبر ایک جگہ دار نہ دریا ہم چنا باقی وہ کہتے ہیں نہ تو شادی کی باتیں ختم ہوتی ہے نہ تیرا حسن ختم ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر دریا کے کنارے جو مستسقا کا مریض تھا وہ پیاسا مر گیا نہ اس کا پیٹ بھرا اور نہ ہی دریا ختم ہوا ساری زندگی بھی لگے رہیں حضور کی عظمتوں کا بیان بھی ممکن پھر ظہوری کا شیر یاد آیا اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے وہ تے سفتان دا ناتھ خاں ہے سورت سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا یہ کسی ساتھی نے مجھے پتھر دیا ہے بڑے واضح جلی حروف میں حضور کا نام لکھا ہے کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے بلکہ امام غزالی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی آپ فرماتے ہیں پوری کائنات اسی نام کا مظر ہے اسی نام کا چرچا فرمات انسان اپنی صورت کو دیکھے مدور کل میم سر میم کی طرح گول ہے ولان کل ہا دونوں ہاتھ ہا کی طرح بتن کل میم سانی پیٹ دوسرے میم کی طرح کد دال ٹانگے دال کی طرح ہیں تم انسان بنے پھرتے ہو وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے کہتے آؤ اپنی نماز کو دیکھو القیام کل الف نماز کے اندر جو قیام ہے یہ الف کی طرح ہے وہ رکو کل ہا رکو ہا کی طرح وہ سجدہ تو کل میم سجدہ میم کی طرح وہ تشہد و کد دال تشہد دال کی طرح ہے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی واشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کبھی کہیں نام نظر آتا ہے، کبھی کہیں نام نظر آتا ہے اسی نام کے چرچے ہیں اسی کے فرحرے لہرائیں گے اور اسی کی برکتیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم